تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلہ مجد الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرحات بھی اللہ جلّہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی کرم رفیع امام رسول مختصم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک اقاب امام فخر ارب و حجم والیے کونو مکام سنجا ہے مکانے لالا رے تا سر نشینے ذاتے بائسین صاحب علم نشرہ معصوم امینہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضولِ ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الحتمام احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمع الدا با برکت سا آتے یہ حسین لمحے آپ کو مبارک ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیف آئے آج سورت العلیٰ پر کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسماں رب کلا اپنے رب کے نام کی پاکی بولیے جو سب سے اعلی ہے اس لفظ اعلی سے اس صورت کا نام اعلی رکھا گیا اور یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی آکا کریم تہجد کی نماز میں اس صورت کی تلاوت کرتے جمعت المبارک کی دو رکھتوں میں پہلی رقط میں اس صورت کی تلاوت فرماتے اور اپنی امت کو جو حضور نے آخری نماز پڑھائی اس کی پہلی رکعت میں بھی اسی صورت کی دل فرمائی اس صورت میں ہمیں اللہ تعالی جل شان نے اپنی پاکی بولنے کا حکم دیا گیا حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ وہی اخبا بن عامر ہیں جن کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا تو ان سے خوشبو آنے لگے تھے اور پھر جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر سے بھی خوشبو آتی تھی مدینہ شریف میں آج بھی وہ گھر موجود ہے اب وہ گھر کچا تو نہیں پکا ہو گیا لیکن خوشبو کو آج بھی اس گھر سے آ رہا ہے حضرت اقبا بنام رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز تک جب سجدہ کرتے تو یہ تصویر پڑھتے اللہ اللہ یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے اشار فرمایا اج فی سجود کو اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لو تو یہ جو سب حسم رب کل ہے اس سے یہ تسبیح ہے سبحان بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اس سورت کی تلاوت کرتے تو بعد میں سبحان ربی العالی پڑھتے اس اس نے کہا آپ اس کو اس صورت کا جز سمجھتے ہیں کہا نہیں جوز نہیں جوز سمجھتا جس طرح فاتحہ میں آمین کہا جاتا ہے میں اس میں سبحان ربی العالی کہتا ہوں اور میں خود نہیں کہتا یہ مسنون ہے حضور نے بھی کہا تھا تو یہ سورت قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو حضور کو بہت پسند تھی تو میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے لیے صورت کی تلاوت کی اللہ تعالی جل شام میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائے حکم ہوا سب بے پاکی بولیے ہر کجی کمی نقص اور کمزوری کی اللہ سے نفی کیجیے اس کی تنظیم بیان کیجیے ہر سو سے ہر نقص سے حضرت طلحہ سے روایت ہے اس کا مفہوم کہ ان کل سوئل ہر نقص اور کمزوری سے اللہ کی پاکی، یہ سبحان کا مفہوم ہے سب بے تسبیح بولی کس کی اسمہ رب, کا، اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے بزرگوں برتر ہے اور یہ تسبیح ہم سجدے میں بولتے ہیں جب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی ذلت کے مرتبے پہ ہوتے ہیں. انسان کا سب سے ذلت کا مرتبہ سجدہ ہے سجدے سے بڑھ کر انسان کی تزلیل نہیں ہو سکتی اکس وایت تزل سب سے زیادہ کیونکہ انسان کے اشرف آزاد سر میں ہے سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے. دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں بولنے کی قوت زبان سر میں سونگنے کی قوت ناک سر میں اور سر اس کے درد میں اور زبان پہ کہا سبحان ربی کہ مالک دیکھ مجھ سے زلیل کوئی نہیں تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں اگر سجدے کے مفہوم کو بندہ اچھی طرح سے سمجھ لے تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر اکڑ اکڑ کے چل نہیں سکتا اس نے یہ کہا تھا سبحان ربی اللہ مالک آلہ تو ہے اگر وہ نماز سے آگاہ ہو گیا ہوتا سجدے کی روح سے آشنا ہو گیا ہوتا سورہ معاون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سو خرابی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے آگاہ نہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی نماز انہیں کیا سکھا رہی ہے ان کی نماز انہیں کیا بتا رہی ہے نماز کی اس صورت سے فرمائی لے لو اور اپنے سجدوں میں اس کو تصویح بنا لو تو اپنے رب کی تصویر بولیے جو سب سے اعلیٰ ہے تو جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا حق ہے کہ تو اس کی تصویر بولو لیکن صرف یہ نہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے اللہ زی خالہ تھا اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اتنے حق ہیں کہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت میں کمر بستا رہے ماں باپ کے حق بندہ ادا نہیں کر سکتا ایک شخص نے اپنے کلوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو طواف کعبہ کروایا پھر حضور کی خدمت میں ارض پرداز ہوا حضور میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا فرمایا تو تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا <تصفح> <سا تصفح> ماں جب ہنس کے بولتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں لٹی اولاد پر اتنے حق ہے ماں باپ کے کہ ساری زندگی بھی اولاد لگی رہے حق کا نہیں ہو سکتے توجہ جاہاں گا ماں کو اولاد کے اوپر اتنے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا جس نے جنم دیا اس کو اتنے حق ہیں جس نے خلق کیا اس کے کتنے حق ہیں جس نے تخلیق کیا اس کے کتنے حق ہیں تو کہا تم اس کو سجدہ کرو کیوں اللہ حضی خالہ کا اس نے پیدا کیا فَصَبْوَا پیدا کرنے کے بعد تمہاری نوک پلک بھی سماری ہے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا واللہ زی قدرہ اور وہ اللہ جس نے ہر کی کی مقدار مقرر کیا. تمہاری ہر عزو کی مقدار مقرر مقرر تمہاری تمہارے جسم کو توازن دیا ہے اگر دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی کر دی جاتی تو تم چلنے میں کتنی دقت محسوس کرتے تمہاری چال کتنی بے ڈنگی ہوتی تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کا سائز کم کر دیا جاتا تو بتاؤ تم کیسے لگتے تمہارے چہرے پہ دو چراغ رکھے اس نے آنکھوں کے ایک آنکھ کو چھوٹا بنا دیا جاتا ایک کو بھاری بنا دیا جاتا تو بتاؤ تمہاری حالت کیا ہوتی تمہارا چہرہ بگڑتا کہ نہ بگڑتا تم چھپاتے پھرتے کہ نہ چھپاتے پھرتے تو اس نے تمہیں پیدا بھی کیا تمہاری نوک پلک بھی سنواری تمہیں حسن بھی دیا اور تمہاری مقدار اور اندازہ رکھ کے تمہیں بنایا اور تمہارے آزاد کو اعتدال بخشا تمہیں حسن دیا فہدا اور پھر تمہیں ہدایت کا نور بھی اکافہ سب کچھ ہوتا تمہارے پاس چراغی ہدایت ہی نہ ہوتا بندہ چھ فٹ کا جوان ہے, ہے بھی بڑا سونا لیکن دماغ کام نہیں کر رہا تو کس کام کا اس نے تمہیں عقل کا چراغ دیا تمہیں فطری اور جبلی ہدایت دی یہاں سے مراد جبیلی اور فطری ہدایت مراد ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا دودھ کہاں ہے وہ دئی نہئی <نَجْدَيْن> اللہ فرمات ہم نے دونوں گھاٹیاں اس کو دکھا دی پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو ہم نے اس کو عطا فرمائی ایک ہدایت ہے جو انبیاء کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی وہ بھی ایک ہدایت کی صورت ہے لیکن اس سے قبل بھی انسان کو پتا ہے چھائی کیا اور برائی کیا ہے یہ میرے لیے اچھا ہے یہ میرے لیے برا ہے یہ کوئی نہ بھی بتائے مذہب نہ بھی تلقین کرے پھر بھی بندے کو پتا کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے اچھا کام نہیں ہے یہ کس کو نہیں پتا دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کہ دو انچ دبا لے تو یہ اچھا کام نہیں ہے نہ بھی کوئی بتائے یہ پتہ انسان کا ضمیر بتائے گا یہ پتہ انسان کو کہ کسی پہ ظلم کرنا زیادتی کرنی اچھی بات نہیں ہے تو یہ فطرت کے اندر رکھا گیا حضور علیہ السلام سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا نا فرمایا ہاں کافی صدرے جتنے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کے لوگ اس پہ متعلق نہ ہو جائے فرمایا وہ گناہ ہے اور ایک اور روایت حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک صحابی تھے حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے وہ آ کے بیٹھ گئے آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے آنے سے روکا گیا صدر مجلس کو اختیار, مجلس مجلس اختیار ہے وہ کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے جب حضور تشریف فرما ہوں پھر صدر مجلس اور کون ہو سکتا, سکتا ہے تو حضور جلوہ فراز تھے حضرت وابسہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا ادنوں یا وابسہ واپسہ دور بیٹھ گئے ہو قریب آ جائے. حضور نے قریب کیا حضرت واپسہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے ہو اس طرح مجھے حضور نے اپنے قریب کر لیا جب, جب, جب, جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا واپسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے حضور کوئی سوال پوچھنے آیا کہا واپسہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو ڈھے قرآن دے پھول سارے نہیںانے آشک اصلی چور جا کوئی نور آخے کوئی بشر آخ پہ رات دن یہ شور دھا اللہ والا دتی تور ڈھا ہوا تک نہیں کس کی بات کرتے ہیں ہوتی ہے لوگوں نے میں ترازو گاڑے ہوئے ایک ایک کہتا کہتا ہے ہے ہے ہے دوسرا سبا سیر ہے. تیسرا کہتا ہے ایک چٹانک اور کر لو شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہو اس کا وزن کر سکتے ہو بولا تم تمہاری اقلی کوتا اندازہ کر سکتی ہے نبی کے علم کا سنار کے چھوٹے سے ترازو میں رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا تمہاری عقل کا ترازو مجھے تول سکتا ہے میں تمہیں تول سکتا ہوں بلا امام المبیا کو بھی تولا جا سکتا ہے یہ کتنی بدبختی ہے کہ لوگ نبیوں کو تول رہے ہیں اور اپنے عقل کے ترازو پہ ناپنے کے تولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہا وابسا تو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا یہی تمہارا سوال ہے نا عرض کی حضور ہاں یہی میرا سوال ہے کہا اس کا سوال مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا اب سنیے لفظ کے اس تفتے حضور نے واپسہ کے سینے پہ ہاتھ مارا فما واپسہ اس دل سے پوچھ لے یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اندر یہی تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے تو انسان کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے کوئی فتویٰ نہ بھی دینے والا ہو یہ اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے تو یہ وہ فطری اور جبیلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدیت کی ہوئی ہے کوئی نہ بھی بتائے بلکہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ تو ہدایت جانوروں کو بھی دی ہوئی ہے اس کی مثال یہ جب, جب مرغی کڑک بیٹھتی ہے نا احتجاج کرتی ہے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ انڈے لاؤ میرے نیچے رکھو تو اس کو کہتے ہیں مرغی کڑوک بیٹھ رہے تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں بالخصوص دیہاتوں کے رہنے والے کہ جو بطخ ہے وہ کڑوک نہیں بیٹھتے بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے رکھنے پڑتے ہیں پھر مرغی اکیس دن تک ان انڈوں پہ توجہ دیتی ہے اپنے سینے کی حرارت پہنچاتی ہے اکیس دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی آ جاتی ہے یہاں رک کر کے ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ دے تو ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے اور اگر شیخ کامل اپنے مریب کے بیزائے دل پہ توجہ دے تو وہاں آساری زندگی کیوں نمودار نہیں ہو سکتے وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی ہے تو اکیس دن کے بعد انڈے جب ٹوٹے پھٹے تو نتیجہ فطرت کے مطابق بتخ کے, کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے تربیت لینی ہے وہ مرغی سے لینی اب پہلے پہل تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت باہر نہیں جانے دیا چھوٹے ہیں بچے کباب مضبوط نہیں ہیں کوئی کبا اچک لے گا کوئی چین اٹھا کے لے جائے گی لیکن جب پر سے نکلے گھر والے سمجھے کہ اپنی قوت مدافعت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے انہوں نے اجازت دے دی مرغی اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا گلی کراس کی آگے کھلا میدان آیا آگے جوہر تھا چھپڑ پانی کا جب اس کے کنارے پہنچے مرغی کے بچے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے لیکن بتخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے مرغی نے تو بتایا نہیں کسی اور کو تیرتے دیکھا نہیں جو کچھ سیکھا بتخ کے بچوں نے مرغی سے سیکھا ماں اپنی کو ملے میں بتخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبو گے نہیں تیرو گے تمہارا بازیچا ہے تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے کس نے بتایا بچوں کو وہ سینے کے کے ہے امام رازی نے بڑا کچھ لکھا ہے اور بھی کئی مفسرین میں دیکھ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ ہدایت رکھی ہے تو وہ فطری ہدایت بھی دی پہلے پیدا کیا پھر نوک پلک سنواری پھر مقدار مقرر کی پھر ہدایت کا چراغ رکھا ویل مرا اور اس نے زمین کی کوک سے سبز چارہ نکالا جب کسان بیج ڈال کر اوپر سے سہاگا چلا کے پانی دے دے تو وہ زمین اتنی ٹھوس ہو جاتی ہے اگر اس میں انگلی ڈالے تو انگلی آپ کے نیچے نہیں جائے گی لیکن وہ نرم پمپل اس کو ہاتھ لگائیں آپ کے ہاتھ کے مس کرنے سے مرجا جائے اتنی نرم اور گدار لیکن وہ زمین کا سینا چیر کر باہر کیسے آگے کہا یہ خود نہیں آئی کوئی اس کو نکالنے والا ہے ولزی وہ اللہ ہے جس نے اس سبز چارے کو زمین کی پوک سے باہر نکالا اور اس پر بھی رک کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے گندگی کے ڈھیر پہ گلاب کا بیج ڈال دو اور گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے گلاب کے پھول سے خوشبو آئے گی بدبو نہیں آئے گا گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہے خوشبو کس نے پیدا کی کہا تمہارے رب نے پیدا کیا ہمر ولہ جل مرا فاجا السا اناہ پھر اسی کو سبز اور سیاہ کر دیا سیاہ اور خوش کر دیا ایک تو مفسری نے یہ مانا بیان کیا اور ایک نے گہرا سبز کر دیا یعنی جب سبزہ اگتا ہے اور بارش مناسب ہوتی ہے اور خوب اس کو پانی ملتا ہے تو پھر وہ اتنا سبز ہو جاتا ہے کہ سیاہ ہی مائل ہو جاتا ہے یعنی پہلے وہ سبز تھا پھر سیاہ ہی مائل ہو گیا اور دوسرا مانا اس کو خشک اور سیاح کر دیا یعنی اب وہ توڑی بن گیا اب وہ بوسا بن گیا وہ خشک توڑی تمہارے جانور کھاتے اور دودھ دیتے تو یہ کون کر رہا ہے یہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شاد فرماتا ہے سلوک ریہو کا فلاس اے محبوب تیرا رب تجھے ایسا پڑھائے گا تم بھول نہیں سکو گے جو زمین کی کوک سے سبزہ اگا سکتا ہے جو, جو کے بچے, بچے کے اندر شعور عقل رکھ سکتا, سکتا ہے جو انسان کو چراغ ہدایت دے سکتا محمد ہے تو کیا محبوب جو امام ہے جو میرا محبوب ہے محمد کیا محمد میں محمد اس کو محمد علم محمد محمد نہیں عطا کروں گا کا ایسا پڑھاؤں گا محبوب تم بھول نہیں پائے گا سنوکرے کا ایسا پڑھائیں گے اس سے مراد قرآن مجید ہے اور حضور کو قرآن مجید بغیر مشقت کے حفظ ہوا ہے حافظ کو یاد کرنا پڑتا ہے تکرار کرنا پڑتا ہے لیکن بغیر محنت کے حضور علیہ السلام کو مشقت کے یاد ہو گیا بلکہ جب قرآن نازل ہوتا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے اللہ تعالیٰ منع فرما دیا تو ہر ایک محبوب کیوں جنبش کرتے ہو زبان کو کیوں حرکت دیتے ہو کیوں پریشانی اختیار کرتے ہو جس رب نے دل میں اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے ہے تو حضور علیہ السلام کو قرآن کے حفظ میں مشقت نہیں اٹھانا پڑی یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے میں القا کر دیا اور صرف قرآن ہی نہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کچھ لوگ یہاں رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں。نسائی شریف کی روایت اٹھائیے اتنا علم اور بھی عطا فرمایا گیا تو یہ حضور کے سینے کی وسعت ہے اللہ فرماتا سلوک ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے اللہ ما شاہ اللہ ہاں اگر اللہ چاہے تو اولا تفسیر تفصیل لکھتے ہیں یہ استثنا واقعی نہیں ہوا اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ جو محبوب پڑھ چکے وہ بھول جائے جو پڑھا دیا سو پڑھا دیا انجہ یقفا بے شک جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو مخفی ہے جاہر اور مخفی جو کچھ ہے وہ جانتا ہے یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر سے کوئی شے پوشیتا نہیں انا ہو بے شک وہ اللہ یعلم الجہر جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے وما یقفہ اور جو مخفی کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے جو تم کھلے میدانوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے جو ہوٹلوں کے بند کمروں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے جو تم گھر کی چار دیواری میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے جو میلوں ٹھیلوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے جو تم خلوت اور تنہائی میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے اور جو تم جلوت اور مجلس میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے جو تمہارا خیال بھٹکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے اور جو تمہاری نظر پہکتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے ناممکن ہو جاتا ہے ساتوں دروازے بند ہیں بدھ کے اوپر بھی موٹا کپڑا ڈال کر زلحا بولی ہے توسف اب آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہی عقیدہ تھا جس نے روشنی دی کالما اللہ۔ کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو تو موٹا کپڑا ڈال کر سے چھپ گئی اور دروازے بند کر کے لوگوں سے چھپ گئی میرا خدا تو ساتویں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل نہیں ناممکن بنا دیتا ہے تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ جن دیکھ رہا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے میں ہمیں چند لمحوں کے لیے یہ بہت بڑی دولت امٹ کے آ جاتی ہے ہمارے سینے میں کڑکتی دھوپ میں برستی ہوئی گرمی میں زبان ہے ہے حلق ٹھنڈا پانی دستیاب ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے وضو کرتے غسل کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کوئی قطرہ نیچے نہ اتر جائے کیوں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ یقین ہوتا ہے پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے اچھا پانی نہیں پیتے کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن دکان پہ بیٹھ کے جب ڈنڈی مارتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب رشوت لیتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب خیال بھٹکتا ہے سوچیں ہیں، نظر بھٹکتی ہے تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا اور نہیں رمضان رمضان دیکھتا وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا وہ تو جہر کو بھی جانتا ہے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اس کی نظر کی تیزی کا عالم یہ ہے سودا سنو اپنے رب کی نظر کی نگاہوں کی تیزی کالی رات کے میں میں کالے پتھروں میں, پہاڑی سلسلے میں پہاڑوں کی جڑوں میں ایک گہری غار ہے اس غار میں آگے ایک سوراخ ہے اس سوراخ کے اندر چیونٹی چلتی ہے اس چیونٹی کے پاؤں سے اس سوراخ کے اندر ایک ننی سی لکیر بنتی ہے جس کو تم کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتے کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے تمہارا رب اس لکیر کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوارے چین کو دیکھتے ہیں اس کی نظر سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے تو تمہارے ذہن کی سکرین پر آنے والے خیال بلا رب اس سے کیسے رافل رہ سکتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے جو مخفی لوگ رکھتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے اب اپنے محبوب سے فرما رہا اے محبوب دین کا کام ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسان ہو جائے گا ہیں بڑا مشکل ہے یار دین پہ چلنا ٹھیک ہے واقع بڑا مشکل ہے لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے مانا کہ محبت کے, کے, کے سفر میں ہر گام سا... پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے تو جس کے لیے وہ آسان کر دے بانو یس کا ہم اس معاملے کو آسان کر دیں گے لے اس شخص کے لیے جو سہولت چاہتا ہے فضق کے ان نفاتی ذکر آپ نصیحت کرتے جائیے نصیحت تاکہ فائدہ دے بعض نے ان شرطیاں مانا اور بعد میں جو ہے ایک جملے کو حذف مانا ہے ان نفعات ذکر اگر نصیحت نفع دے یا نہ دے دونوں صورتوں میں آپ نصیحت کرتے جائیں یہ نصیحت کے عمل کو نہ چھوڑے اور بعض علما کہتے ہیں نصیحت ہر صورت میں نفع دیتی ہے اس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے نصیحت فائدہ بخش ہوتی ہے اگر کوئی قبول کرے تو فریقین کا بھلا ہو جائے گا نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا جس کو نصیحت کی گئی ہے اس کو بھی فائدہ ہو لیکن اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تو جس نے نہیں قبول کی اس کو تو فائدہ نہیں ہوا جس نے کی اس کو تو فائدہ ہوا نہیں اس لیے نصیحت فائدہ ضرور چھوڑتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پتھر پہ روز قطرہ گرتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہوتا ہے تو کہا محبوب تم نصیحت کے عمل کو جاری رکھو اللہ ان سب کے دل پھیر دے گا اور یہ ایمان کی بہار سے مالا مال ہو جائیں گے فض آپ نصیحت کرتے چلے جائیں ان نہ بعض نے اس کو ان شرطیاں مانا اور آگے کوئی حضرت نہیں جو ہے وہ مانا اور یہ صورت ہے مکی تو وہ کہتے ہیں اس کا مانا ہے محبوب ان کو نصیحت کریں اگر یہ نصیحت قبول کریں اور اگر یہ نصیحت قبول نہیں کرتے چھوڑ دیں ان کو مدینے والے تیری راہیں تک رہیں اگر یہ مکے والے قبول کرتے ہیں نصیحت تو کریں ان کو نہیں کرتے پتھر مارتے ہیں گڑے کھودتے ہیں کانٹے پہ ہیں اوجریاں ڈالتے ہیں آوازیں کستے ہیں گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتے ہیں محبوب اگر یہ نہیں قبول کرتے چھوڑ دینے کو مدینے والے راہوں میں کے چلے جائیں گے نفعت الذکر من جس کے سینے میں خشیت کا نور ہے ان قریب وہ تیری نصیحت کو قبول کر لے گا جس کے سینے میں خیشیت ڈر ہے اللہ کا جب نصیحت ہو اور نصیحت اچھے انداز سے کی جائے تو اللہ سے ڈرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا نصیحت کو قبول نہ کرے وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے ایمان کی چونکہ اس کے سینے کے اندر چاشنی موجود ہے. ایمان کی دولت اس کے سینے میں موجود ہے اور جب نصیحت ہوتی ہے تو ضرور اس کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے وہ تجنب لیکن نصیحت سے دور کون رہتا ہے نصیحت کو قبول کون نہیں کرتا اش جو عزلی بدبخت وقت ہے جو شکی ہے اس کے سامنے جتنی مرضی نصیحت کرو وہ قبول نہیں کرے گا سارا قرآن بھی پڑھ دو وہ قبول نہیں کرے گا مبوب تو ساری زندگی ان کے سامنے اپنے لہل و نہار گزار دے وہ قبول نہیں کریں گے چاند کو دو ٹکڑے بھی کر دے وہ قبول نہیں کریں گے سورج کو اصل کے وقت بھی پلٹا کے لیا وہ قبول نہیں کریں گے اس کے اپنے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑے پھر بھی قبول نہیں کرے گا تو وہ شکی ہے بد وقت ہے کہ جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرے گا اچھا وہ قبول نہیں کرے گا تو چھوٹا جائے گا؟ کہا نہیں بدبخت نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی, سناو تو جبریل کی حضور احوان جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی سارا بدن آگ سے سلامت ہوگا صرف پاؤں سے رکھے جائیں گے تو پھر اس کی گرمی اتنی ہوگی یاگلی مینا دماغ دماغ کھولنے لگے گا اور پگل کے ناک اور کے راستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے جو سخت عذاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی حضور نے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جبریل کیا ہے جب کی حضور جب سے جہنم بنا ہے اس وقت سے میکا کبھی بھی نہیں مسکرائے تو وہ کتنا سخت ہے اللہ جی یسلم اس کو بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا کون جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا قرآن کو پسے پش ڈال دیتا ہے سما یمو تو فیح ولا یا پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ جی گا مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر موت کو مینڈے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور حضرت یحیٰ اس کو ذبح کر دیں گے موت موت جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ایک ہی ڈر ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے گی لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اب وہ سخت مایوس ہو جائے گی اب تو موت بھی گئی اب تو موت بھی نہیں آئے گی انسان کے لیے جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جائیں تو بےوشی یہ بھی اللہ کا انعام ہے. بہت زیادہ تکلیف ہو گئی صحیح نہیں جاتی بندہ بے ہوش ہو گیا چلو تکلیف کا احساس ختم ہو گیا تکلیف اور زیادہ بڑی دکھ اور زیادہ بڑھ گئے بندہ مر گیا مر گیا تو جان چھوٹ گئی لیکن نہ قیامت کے دن بے ہوشی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی اور آگ ہے کہ وہ لک کی طرح پول کی طرح چپک جائے گی جسموں سے اور اس آگ سے وہ ستر گنا تیز ہے اور انسان جو جہنمی ہے وہ پکارے گا ستر سال تک تو دروگا جہنم اس کی آواز ہی نہیں ستر سال کے بعد کڑک گئے, گئے. کے وہ کہے گا مجھے پانی دو مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اس کو پھر پانی دیا جائے گا منرل واٹر کی بوتل دی جائے گی اس کو پیپسی شیزان دیا جائے گا نہیں پڑھو قرآن پڑھو اس کو کیا پانی دیا جائے گا اس کو مائع حمیم دیا جائے گا اس کو غسلین جائے گا اس کو حساک دیا جائے گا یہ مائے حمیم کیا ہے یہ کیا ہے یہ غسلین کیا ہے اتنا گرم ہوگا کہ جب پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا تو اس سے جو بھاپ رہی ہوگی جب پینے کے لیے چہرہ آگے کرے گا تو چہرے کی ساری کھال ادڑ کے اندر گر پڑے گی لیکن اب اس نے مانگا تھا پینا پڑے گا رشتہ کہے گا پی اب اس کو تو جب وہ پیے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے گر جائیں گے اور وہ پانی اتنا بدبودار ہوگا ابن رجب ہمبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک کترا دنیا پہ ڈال دیا جائے تو دنیا میں انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں اتنا بدبو ہوگا وہ اس کو پلایا جائے گا ستر سال تک وہ پانی مانگتا رہے گا اور ستر سال کے بعد اس اس اس کو کو یہ دیا جائے گا اور اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا تو پھر وہ اس کی زندگی ہوگی موت تو ہوگی نہیں تو زندہ پھر ہوگا نا سما لا یمو تفیہ وہ مرے گا نہیں اس میں یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہے سما لا یمیا قرآن کہتے ہیں وہ اس میں مرے گا نہیں اچھا مرے گا نہیں تو پھر جیے گا نا بھاگا گا والا یا جیے گا نہیں جیتے بھی نہیں پر مرتے بھی کہاں ہیں مر مر کے جیے جانے کی جینے کو سزا دیتے کہ نہ تو موت ہے اور نہ ہی زندگی ہے جیا جاتا نہیں آگے بھی آگ پیچھے بھی آگ دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ اور آگ بھی اتنی گرم کے سا دے اور جسم کی کھال ستر ستر گز موٹی کر دی جائے گی تاکہ عذاب کی تکلیف زیادہ زیادہ اس کو سہنی پڑے اور ایک ایک دانت دوہ دوہ پہار جتنا بنا دیا جائے گا. یہ شکل ہے گی. اور ایسی ایسی وادیاں ہیں جن وادیوں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اس میں پھر کوئی جینا جینا ہوگا ولا یا کہا جی گا بھی نہیں مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جینا ہوگا قد اف لہا من تزکا. یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے رب کے حکموں کو توڑا جس نے قرآن کی نصیحت کو قبول نہ کیا جس نے دین کی پرواہ نہ کی حضور صدای دل نواز دیتے رہے حضور کے قریب نہ آئے لیکن وہ لوگ کد افلاحہ من تذکہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا حس بوگس کینا کفر شرت نفاق یہ ساری بیماریاں پھرچری اور اپنے اندر کو سفسا کر دیا پاکیزہ ہو گیا صاف اور اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا قد وہ شخص کامیاب ہوا وہ شخص مراد کو پہنچا کون من تزکتا جس نے اپنا لفظ کیا, کیا جس نے اپنے باطن کی صفائی کی باطن کی سفر کی باہر تو بڑا سوال سوال کے رکھا کلف لگے کپڑے بھی پہنے ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار ایک جو ہے وہ تریس بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کا یہ میرے لیے مناسب نہیں میں نے بڑی عالی دعوت میں جانا ہے بڑا اہتمام کیا اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں کیا کچھ نہ کیا اس کے لیے کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں اندر کتنی گلاستے بری ہوئی ہیں اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بری ہوئی ہیں بہت اندر ہس اندر کینہ اندر نفرتوں کے بیچ اندر اگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے تو کہا قد افلحا کامیاب ہوا من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کیا اپنے باطن کی صفائی کی اچھا باطن کی صفائی کیسے کی پتہ چلے گا وذکر اسما ربہی رب جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا وذکر اسما ربہی رب اپنے رب کا نام جپا اپنے رب کا نام پڑا اللہ اللہ کی صدا دل نواز لگائی صوفیہ فتح جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا نا اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی وضا کا رسم ربی اور اس نے نماز پڑھی سجدے میں سر جھکا دیا جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا وہ اپنی پیشانی کو اس کی حضور جھکائے گا وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے تخلیق کیا اس نے مجھے عزت دی اس نے مجھے جوانی دی اس نے مجھے صحت دی اس نے ہواؤں کے مشکیزیں میرے نتھنوں کے قریب رکھ دیے اس نے باف پانی مجھے دیے آسمان کی چھت تانگ دی زمین کا فرش بچھا دیا کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں اس شخص سے بد بخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا یارو صبح کے وقت جب سدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں گھونسوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ بکار رہے ہوتے ہیں کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے میشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی. تو کہا منت ز پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تذکرہ کیا وذکر اس مرتبہ اور اپنے رب کا نام جپا حضور فرماتے ہیں اللہ فی کا سجدۃ الخضر فی بسط الحшим غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجرے سایہ دار ہوتا ہے جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے فصلا اور نماز پڑی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے راستے کے در ایک درخت آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی خزاں کا موسم تھا پتے زرد ہو گئے تھے حضرت سلمان نے ایک شاخ کو پکڑا اور جٹ کر گیا جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ برہنا ہو گئے حضرت ابو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سلمان نے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاہ کو جنبش کیوں دی انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کہ آپ نے اس کو جنبش کیوں دی کہا سنو میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں تھا ایسے ہی ایک درخت آئے اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی پتے لٹک رہے تھے زرد ہو گئے تھے حضور نے پکڑا جٹکا دیا میں منظر کو دیکھ کے معذوز ہوتا رہا حضور نے فرمایا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نے بھی کی حضور کرنے، آپ شاد کر دیں نے ایسا کیوں کیا حور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاک کو جھٹکا دیا اور کوئی پتہ باقی نہیں رہا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی گنا باقی نہیں رہتا وزا رسما ربی اللہ اپنے رب کا نام اس نے جپا اور نماز پڑھی بل تو سرون الحیات دنیا کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یہ انسان کی کمزوری بیان فرمایا دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے حضوف میں مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بات تم شرک کرو گے یہ بخاری شریف کی روایت ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرق ہوگی حضوف بات مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بات تم شرک کرو گے میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بات تم دنیا دار بن جاؤ گے اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا ہوگی ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہوگا کماؤ جمع کرو عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے وہ کیا کہا تھا اکبر نے. کیا بتائیں احباب کیا کارنمایا کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی کا یہ مقصد ہے صرف اچھا مکان بنا لینا یہ مقصد ہی ہے یہ تو ایک بجڑا بھی کر لیتا ہے بہت ساری دولت جمع کر لینا صبح سے باہر نکلتی ہے دوپہر تک شام تک خود بھی کھاتی ہے اور برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے یہ اشرف المخلوقات کا موت تلاش کرتی ہے تلاش کر لیتا ہے یہ تو مل کے رہنا صرف اس نے تھوڑا سا آسرا کرنا اس نے تھوڑی سی محنت کر دی باقی مقدور کے رہے گا انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد کچھ اور ہے یہاں رہ کر اپنے رب کا پائے اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے یہ ہے اس کا مقصد اور جو اس دنیا کے اندر یہ مقصد حاصل نہ کر پایا آؤ قرآن پڑھیے اللہ تعالیٰ فرمایا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں دل کی بے نوری مراد ہے اقبال کہتا ہے دل بین کر قلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے بل تو سرو نل حیات دنیا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تمہارا تو مقصد ہی دنیا ہو گیا ہر وقت تمہاری فکر ادھر لگی ہوئی ہے بل تو سرون رو نل حیات دنیا تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو بل آخرا تو خیر اب آخر بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے یہ بات ذہن میں رکھے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا بھی ٹھیک ہو آخر بھی بہتر ہو صحابی حاضر ہوئے سخت کمزور حضور نے فرمایا شاید نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے کی ہاں حضور, حضور نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی آخرت میں ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں دنیا پہ ہی آج تاکہ میرے آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا حضور نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ جو تکلیفیں آخرت میں آنی ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں یہ کیوں نہیں کہا ربا نا آتے نا پھر دنیا ہسن دنیا میں بہتریاں تو مومن دونوں جہانوں کی بہتری چاہتا ہے لیکن کبھی دنیا اور مقابل آ جائیں حالات ایسے بن جائیں کہ ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے تو مومن کی ترجیح دین ہوتا ہے لیکن جو دین کو وار دیتا ہے دنیا کے پیچھے وہ سخت خسارے کا سودا کرتا ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے کیا زندگی کی حشر کا ایک, دن پچاس ہزار سال کا, ہوگا. توجہ کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا یہ ساری دنیا پچاس ساٹھ سال کی ہوگی اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اندازہ, اندازہ تو, تو کریں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے تو کہا بل تو الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم سمجھتے ہو یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بिल्ली کے خونی پنجوں سے بچا تو نہیں جا سکتا کتنی دیر تک تم بچے رہو گے آخر موت تو تمہیں دبوچ لے گی موت نے تو شہنشاہوں کو نہیں چھوڑا کتنے کتنے گھر उजाड़ دیے موت نے تم بھی موت کے شکنجے میں آنے والے ہو مت سمجھو کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا نہیں ایسا ہرگز نہیں فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا والاخرۃ خیر و ابقا اخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے امام قرطبی یہاں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آخرت میں روڑے بھی مل جائیں ٹھیکریاں اور دنیا پہ سونے سے گھر بھرے ہوئے ہیں تو آخرت پھر بھی بہتر ہے کیوں اس لیے کہ یہ سونا عارضی ہے اور وہ ٹھیک ریاں دائمی کسی کوئی آپ کو امانہ دے دے کروڑ روپیہ بھی اور آپ کے اپنے دس روپے آپ کے پاس تو آپ کے تو دس روپے ہی ہیں کروڑ روپئے تو کسی کا اس نے لے لینا تو یہ دنیا تو ساری یہاں رہ جانی اصل آخرت ہے اور آخرت اللہ اس کا دنیا سے مقابلے بلا گیا۔ حضور علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو جنت میں ایک جگہ مل جائے کی جگہ مل جائے یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان فرما رہے آپ دور دراز کسی جگہ پہ مربع بھی بیچیں کسی دیہات میں یا آج شہر کے وسط میں آ کر لیں تو ایک کنال آئے گا فرق ہے جگہ جگہ کا اسی طرح آپ اور آگے چلے جائیں اسلام آباد بلیو ایریا میں چلے جائیں وہاں اور زیادہ قیمت ہے تو کہا کہ جنت کی پراپرٹی ویلیو حضور بیان فرما رہے ہیں فرماتے جس کو جنت میں ایک کوڑے کی رسی رکھنے کی جگہ مل گئی دنیا مافی ہاتھ سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے یعنی حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیام قیامت تک لوگوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے تھا آئے گا جتنا حکومتوں کے پاس ہے جتنا سمندروں کی تہوں میں موتی جتنی پہاڑوں کے دامن میں سونے جتنے زمین کی کوہ کے اندر ذخائر یہ سب کچھ جمع کر لیا جائے اور ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جنت میں ایک آسار رکھنے کی جگہ وہ جگہ پھر بھی قیمتی اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا اس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوگی کتنی پانچ مرلے کا پلاٹ دس مرلے کا پلاٹ اور تیر مزید شریف اٹھائیں سب سے تھوڑی جگہ جنت میں اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا اور اس کے پاس اس دنیا سے دس گنا جگہ ہوگی سات برے آزموں پہ پھیلی ہوئی یہ کائنات اور جو سب سے آخر میں جائے گا اس دنیا سے دس گنا اس شخص کے پاس ہوگی تو جو سب سے پہلے جائے گا اس کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا تو اس تھوڑی سی دنیا کی جائیداد کے لیے اور تھوڑے سے بکر اور مختصر کے لیے اس ابدی اور سرمدی زندگی کو برباد کر دینا اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے تو صاحبو اصل زندگی اخرت کی زندگی ہے حضور نے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا تو یہی دعا کیا ہے اللہ زندگی تو اخرت کی زندگی ہے میرے ان انصار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے تو کہا والاخرہۃ خیر و ابقا اخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے ان ہذا لفسح فلولا یہ جو ساری باتیں ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی بیان کر دیا صوف ابراہیم و موسی حضرت ابراہیم کے سینے پہ اور حضرت موسی علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہونے والے صحیفوں پر ہم نے یہ لکھ دیا ہوا ہے علماء فرماتے ہیں کتب حدیث میں آتا ہے قد افلح من تزکا سے لے کر وال تو خیر و ابقا یہ جو آیات ہیں یہ چار پانچ آیات بنتی ہیں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسا علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے یہ آیات ان صحیفوں میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں یہ ہم نے جنت کا پراپرٹی ریٹ اور ویلیو جو ہے ہم نے صرف تمہیں نہیں بتایا تم سے پہلی امتوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ بڑی بہتر جگہ ہے اس میں کوئی پلاٹ لے لو اس میں کوئی جگہ خرید لو وہی اصل جگہ ہے یہ دنیا کی ساری جگہ تو ختم ہو جانی ہے تمہارے مرنے کے فوراً بعد ترکا بن جانا ہے پھر تو قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں جنہیں نہیں تیرے کر دے جان دی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے تو پاپ کمائے اج کتنے نہیں تیرے کر دے کہاں گئے وہ سارے تو اصل وہ ہے جو تم آگے بھیج چکے وہی تمہارا سرمایہ ہے وہی تمہارا اثاثہ ہے تو کہا اناظ الفصو فلولا یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے لکھ دیا ہوا ہے صحفِ ابراہیمہ و موسیٰ حضرت ابراہیم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی اس نشست کے اندر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کل انشاءاللہ شب قدر کی پرلود ساتھیں آنے والی ہیں ہمارے اب انشاءاللہ مرکز میں اشاطا سہار پروگرام ہر سال ہوتا ہے آپ تشریف پہ لائیں تو باقی بھی جگہوں جہاں جہاں بھی آپ کو موقع میسر آئے آپ شمولیت کریں تو جہاں بہت ساری آپ دعائیں کریں تو اپنے ملک اور وطن کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں اس وقت ملک جس نازک صورتحال میں ہے کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو سخت پریشان نہ ہو اس وقت ملک کی سالمیت اور ملک کا استحکام اور ملک کی کو سخت خطرات لاحق ہیں اور وہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے یہود و نصارہ جس طرح بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بکری کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اس وقت کابل کندھار قلعہ جنگی دشتے لیلہ تورا تقریت موسل بغداد القدس کشمیر فلسطین صومالیہ آزر چچینیا کہاں کہاں ہم ظلم اور جبر کی چکی میں نہیں پس رہے اور اب پاکستان کی طرف وہ بری نظریں اور نگاہیں جمی ہوئی ہیں اور پاکستان کو ہر صورت اس قوت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں جو قوت پاکستان کی بہت بڑی دولت ہے پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ان کی نظروں میں سخت کھٹک رہا ہے اور ہمارے لیے یہ سخت پریشانی کا باعث ہے ہم اپنی حکومتوں کو بھی کیا کہیں بڑے سخت کمزور یہ لوگ ہیں ہم نے خود ہی منتخب کیا تھا سب کچھ ہوا لیکن کوئی امید کی راہ کوئی کرن نظر نہیں آ رہی بلکہ میں نے تو چندن قبل کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں آیا اس وقت جو صورت حال ہے ہماری حکومت بڑا زوردار بیان دیتی ہے تو یہ دیتی ہے ہم پاکستان پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور میاں تم سے اجازت مانگتا کون ہے وہ تو روز حملہ کر رہے ہیں تم کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے وہ روز چارچر میزائل داگ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کی فضائی حدود کے اقلاب عرضی ہو رہی ہے تم کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے ہاں اس موقع پہ میں پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں بالخصوص جو ہے وہ جنرل کیانی جو ہے اس کا کردار کچھ نکھر کے سامنے آ رہا ہے دعا کریں اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور ملک کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو وطن کے مختلف جگہوں پہ مختلف اداروں میں اور مختلف حساس اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں اور دشمن چاہتا ہے کہ ان کو ہم مٹا دیں اللہ کرے ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمتوں کا حساب دے دے اور ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے اور ہماری افواج کو قوت دے اور اپنے اس اصل مقصد کی طرف جو اس پاک فوج کا مقصد ہے اس کی طرف لوٹے اور جبر ظلم کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر کے بات کرے اللہ میرے وطن کی بہاریں سلامت رکھے ہزاروں ماہوں نے اپنی ممتہ بری گودیاں اس سبز حلالی پرچم پہ نچھاور کرتی تھی وہ منظر تاریخ کب بھول سکتی ہے جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر خنجر کھوپا جاتا ہے پھر کرپان پہ چڑھا کے نوک پہ چڑھا کے اس کو بلند کیا جاتا ہے ماں آنسوں نہیں بہاتی بلکہ کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہا تیلیاں بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے کیا اسی لیے تقدیر میں چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے آج میرے ملک کو جن بحرانوں اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے ساری قوم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے رو کے عرض کرے میرے مالک میرے وطن کی آمرو کی حفاظت فرما اس ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما اس دنیا کے اوپر پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے دم سے عالم اسلام کا وقار قائم ہے اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو مسلم دنیا یتیم ہو جاتی ہے ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور بغداد لوٹا تھا اس وقت پوری امت یتیم ہو گئی تھی خدا ناخواستہ اگر پاکستان کو جو ہے وہ کچھ ہو جائے تو پھر پوری دنیا کی مسلم بالکل یتیم ہو جاتی ہے آپ عرب اجم سارے حالات جانتے ہیں پاکستان کی بقا سے عالم اسلام کی بقا مشروط ہے اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور میرے وطن میں دہشت گردی کی جو آگ سلگ رہی ہے اللہ تعالیٰ جل شان ہو اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس وطن کی گلیوں میں امن کی بہار نصیب فرمائے اور یہ بھی دعا مانگے اپنی دعاؤں کے ساتھ میرے مالک میرے مولا اس وطن میں نظام محمد کا سپیرا طلوع فرما دے اس گلیوں کے اندر حضور کے نظام کی بہاریں آ جائے یہی ہمارا مقصود ہے اسی لیے وطن حاصل کیا گیا تھا اسی لیے تاریخ سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی اسی لیے ماؤ نے اپنی گودیاں نچھاور کر دی تھی اسی لیے قربانیاں ہوئی تھیں اللہ وطن کی حفاظت فرمائے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو بستی بستی سے چل کر اس مرکز مصطفیٰ کو رونق دینے کے لیے اور پیغام حق سننے کے لیے میری باتوں میں نہ تو کوئی لطیفہ ہے نہ کان پہ ہاتھ رکھ کے میں کوئی طرز لگا سکتا ہوں نہ کوئی ایسے جملے ہیں ایسے نقطے ہیں جس سے آپ لوٹ پوٹ ہو جائے لیکن اس کے باوجود آپ میری درد مندی والی باتیں سننے کے لیے کشا کشا چلے آئے میری دعا آپ کے لیے یہ ہے مالک جو کہا اس کو دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل والی زندگی نصیب ہو جائے صاحبو تھوڑی سی دنیا ہے تھوڑی سی زندگی ہے ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں امام راضی کہتے ہیں ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور کہتا تھا حبو, من یزوب و مالہی او میرے اوپر رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے برف نہ لی تو برف تو کسی گاہک کا انتظار نہیں کرے گی برف تو کل جائے گی میں نے کمائی کیا کرنی ہے جو پیسے لگائے ہیں وہ بھی ڈٹ جائیں گے میرے پر رحم کرو مجھ سے برف لے لو کہا یہ جب سنا تو سمجھ آ گیا ان الانسان خسر کا مفہوم کیا ہے ہم بھی اپنی زندگی کی برف سانسوں کی صورت میں پگلا رہے ہیں تو یہ زندگی کام آ ورنہ زندگی برباد ہو رہی ہے لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر پہنچ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں ہم موم بتیاں سلگا رہے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے ہیں. اور میاں اتنے چراغ کو بج گئے ہیں زندگی کے تمہارے تم کس ناس پہ ہو کس پہ ہو اور کس خوشی میں مبتلا ہو آؤ اپنی زندگی کو نیکیوں کا حسن دو زندگی وہ جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزری سانس وہ جو ذکر الہی کے ساتھ نکلا اور زندگی کی وہی گھڑیاں وہی ساتھیں امر ہو جاتی ہیں جو اس کے ذکر اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزری اللہ اپنی رحمت اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے